یہی بے شک سچا بان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود ناؤ اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا